یا یا یا رسول رسول اللہ رسول اللہ حبیبی تیرے ہوتے جنم دیا ہوتا کوئی مچھا نہ دوسرا ہوتا سانس لیتا تو اور جی اٹھتا سانس لیتا تو اور جی اٹھتا کاش مکے کی میں فضا ہوتا ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں ہجرتوں میں پڑاؤ ہوتا میں اور تو کچھ دیر کو رکا ہوتا تیرے حجرے کے آس پاس کہیں تیرے حجرے کے آس پاس کہیں میں کوئی کچا راستہ ہوتا کسی غذبے میں زخمی ہو کر میں کسی غذبے میں زخمی ہو کر میں تیرے قدموں میں جا گرا ہوتا کاش بہد میں شریک ہو سکتا کاش بہد میں شریک ہو سکتا اور باقی نہ پھر بچا ہوتا تیری کملی کسوت کیوں نہ ہوا تیری کملی کسوت کیوں نہ ہوا تیرے شانوں پہ جی ہوتا. ہوتا تیرا غلام کوئی میں بھی ہوتا تیرا غلام کوئی ڈاک کہتا نہ میں رہا ہوتا چاند ہوتا تیرے زمانے کا چاند ہوتا تیرے زمانے کا اور تیرے حکم سے ہٹا ہوتا پانی ہوتا اداس چشموں کا پانی ہوتا اداس چشموں کا تیرے قدموں میں بہ گیا ہوتا پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں پودا ہوتا میں جلتے صحرا میں اور تیرے ہاتھ سے لگا ہوتا ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا ٹکڑا ہوتا میں ایک بادل کا اور تیرے ساتھ گھومتا ہوتا آسمہ ہوتا عہد نبوی کا آسمہ ہوتا عہد نبوی کا تجھ کو حیرت سے دیکھتا ہوتا خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی خاک ہوتا میں تیری گلیوں کی اور تیرے پاؤں چومتا ہوتا پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی پیڑ ہوتا کھجور کا میں کوئی جس کا پھل تا لیا ہوتا رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا رستہ ہوتا تیرے گزرنے کا اور تیرا راستہ دیکھتا ہوتا سوچتا ہوں تب جنم لیتا سوچتا ہوں میں تب جنم لیتا جانے پھر کیا سے کیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھا نہ دوسرا ہوتا کوئی مجھا نہ دوسرا ہوتا سو یا رسول اللہ سو سو لما habibi ya rasul ya rasul habibi